فنگرنے سے نابان کا وزو تو ٹوٹتا ہی نہیں پیشاب کرے پر بھی نہیں ٹوٹتا اور فنگر کراس کرنا یعنی انگلیوں میں کیکی ڈالنا اس سے بھی وزو بڑے کا بھی نہیں ٹوٹتا غلط ہے ہاں البتہ فنگر کراس کرنے کا اپنے مسائل تو یہ بلا ضرورت فنگر کراس کرنا یہ مکر و ہے اور اگر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے لیے آ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے ان صورتوں میں تو نماز یہ فنگر کراس کریں گے انگلی میں انگلیوں کی کھیتی بنائیں گے یہ کام جو ہے یہ مکر تحریمی ہے نماز اور تباب ہے نماز میں انگلیوں کی کیچی بنانا یہ مکر تحری میں ہے مکر تحریر جو ہوتا ہے یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے اسی طرح انگلیاں چٹخانا ان کے بھی یہی مسائل ہیں ضرورت ہو تو نماز کے علاوہ جیسے اور کسی موقع پر وہ یوں کرتے ہیں کہ سستی دور کرنے کے لیے کیا تو حرج نہیں ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَدْ زَوَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَعَلِهِ سَلَّمُ صَلُّوهَ لَلَىٰ عَدِيهِ <تصفيق>